حجامہ وسوسا کا علاج اللہ تعالیٰ نے حجامہ میں عجیب تاثیر رکھی ہے یہاں تک کہ حجامہ سے وسوسا جیسے موضی مرض سے بھی شفا مل جاتی ہے ان اللہ یاد رکھیں جیسے گناہ گاروں پر وساویس حملہ آور ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مقرر بندوں پر بھی وساوس کا حملہ ہوتا ہے وساویس بھی معمولی نہیں بلکہ بہت بھیانک گندے اور خوفناک اور یہ ان بندوں کے ایمان کی علامت ہوتی ہے اس پر گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ شیطان ملعون اب مایوس ہو کر وساوس کے ذریعے ایزا پہنچا رہا ہے وساوس سے ایمان کا کچھ نہیں بگڑتا شیطان تو چاہتا تھا کہ ہمیں کفر الہاد اور گمراہی میں ڈال دے مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ناکام ہوا اب وہ وساوس پر گزارا کر رہا ہے ایک صحابی نے وساوس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رد ردہ الاس الوسوسہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے شیطان کے مکر کو وسوسے تک محدود فرما دیا وساوث کے مختلف علاج ہیں کیونکہ وساوس کی قسمیں بھی مختلف ہیں بس کوشش کرنی چاہیے کہ وسوسہ لمبا نہ ہو جلد اس کو بکایا جائے تعویذ پڑھا جائے باللہ من الشیطان الرجیم اور اپنا وسوسہ کسی کو بتایا نہ جائے اور حجامہ کرا لیا جائے انشاءاللہ اللہ بہت فائدہ ہوگا